أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم من و رحمنا يا رب العالمين ان لڑا جی سوام کرے گا وسنگاؤں اور اپنے کو آئے ایسا نمبر بھی جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے جب بھی کوئی بات فیصلہ کرنے کی ضروری اہم بات آپ آ جائے تو اس وقت آئے کافی سنسلک ہے اور جو رسول اس کو لے کر جائیں رسول کے پاس حضور صلی اللہ علام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ واقعات کا سمجھ آپ کے بعد آپ کی جانتی اور آپ کے گاؤں ان کے پاس وہی نتیجہ حاصل کر کے آپ کو ستر بچنے کے تحت کریں گے پھر آپ محفوظ ہوں گے کیونکہ جس ایک کی در سے بارے ہاں. کے بارے میں جانچ بڑھانا بہت ضرورت ہو یہ بہت مشکل کام ہے ہر ایک آدمی نے بس بات نہیں ہماری تقریبات میں چیزیں کام کی میڈیا سے مل بڑا سا کام کر پڑا ہو ہماری حکومت مسلم کی جو پرہم لوگ آتے ہیں لوگ اس کا بیٹھتے ہیں جہاں کرتے ہیں نوازی ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہو ایک نظام رکھتے ہیں کر رہے ہیں ایسے اور ہیں کچھ چھڑا امریکہ میں اب گزار ہے ایک آدھ کو تیار یا تو افغانستان ایڈم یا تو سو سماج تک چین میں جہاں وہ جہاز الگ سے کے نہیں ہے اس کے فائدے نہیں تھا پر اپنے مقابلوں کرنے کے لیے اور سنگھن کو نقصان کرنے کے لیے ہمارے امریکہ کا نقصان استعمال ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے جہاں یا تو جنتا رہے ہیں یا جو ہے بھر دور پیٹ اور اس کا استعمال ابھی سب لوگوں کا بہت زبردست کرا حاصل کیا جاتا کہ تھوڑا ہونے کے بعد ایس پی کا ہونے کے بعد اس میں کھا کے تھا کام ہے تو بہت سکتا میں آپ کو استعمال کرتا رہا आप इस तारीख करती है तारीख की तय कर इस्तेमाल करें क्या उद्योग के कारण आपको याद होगा कि जब असल कुरेशी को गली निर्वाद हो गया है उसका तारीख बनी और बहुत गलत है और तारीख मिलवा है बहुत गलत है और मेरे पुलिस को बैठते हुए कि तारीख को वैसे खबर करेंगे क्योंकि वैसे समझ के लिए याद रखा जाए कि हाँ यह जैतीश और सीढ़ियों ان کو کنسائنمنٹ تھا وہ تو پیسے لے کر کبھی بھی آئے دن کا وہ چلے کی اپنے کام کا پیسے دو آدمی کی اسی اَسی ہزار روپئے خرچ ہے ایک سب سے ملا تو لگ بھگ سارا ہم کرتے ہیں راشتے آپ کو برگار ہوگا اور ہم ایسے تاریخ کو منگاؤں گا چائے کا بچوں کو کم کر سکتے کہ آپ کرایہ لے نہیں تو ان کا کام کر کے لڑائی کے بارہ سو سے تھرڈ کلاس کا کرایہ لے لیتے ہیں نہیں کیا کرتے آپ تھرڈ کلاس کا کرایہ لے کر آ ہیں اور چائے پانی لوگوں کو کم کرتے تھے سارے لوگوں کو پسند کرتے تھے اور اس طریقے سے ہم اپرادی کو آج کا دنیا یہ دیکھا مسئلہ سب اس میں شروع کرے آج دنیا ایک بن گئی ہے اس میں سارے ہاتھ آج مشتمل کا بار کنٹرول ہو زیادہ خاص باتوں کا اگر میں کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس تیس گھوشنا ہوتا اس کو لے کر اپنے والر کوئی اور میں گاندھی کو پچیس میں صرف بہت کے لوگوں کو آ رہا اور بچاؤ آئی وہ سوچ رہے چلاؤ کی اگر سر آپ کی کے سے لگایا سب نہیں تو آپ گائے ستم ہوئے آپ گاڑی پائے گئے اس پریشانی پر تکلیف ناطیہ ہواؤں کی جو عام لوگوں کی جو یو کے ساتھ رکھنا جو ڈھونڈ کیے گئے وہ لگے اس کے نتیجہ جانا جانا چاہتے ہو سندر ہوا آپ سارے لائبر اس تکلیف کو پہلے وہ سمجھ میں आज की शासक को जिला के खिलाफ पूरा तस्वीर वाज्यम कामयाब पढ़ते हैं रात तारीफ पढ़ रहे थे डेढ़ सौ से पढ़ रहे थे इस तरह का गाय क्यों नहीं कर सकते जब तक यहाँ की अब गायब नया की तक जरूरी शादी पड़ेगा क्या रास्ता जो है यहां तक रात बहुत अफीर है آپ کے پاس دس بتائیں دس منٹ کیا تو آپ کریں بات کرتے ہیں نہ کوئی جان پہنچے بھی انہوں نے انتہائی سب خطرناک براب جانے پر بھی انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی ہے اور امر کو بچایا ہے اپنی اپنے خاندان کی قربانی باقی لوگوں کو دوسرے مسئلہ جو ہے وہ ہوئی ہے عبداللہ نے زبیر کے کارنے عبد البید الحمر کو یقہ تین چار سال تک خلاف <سؤال> لگایا کا اجاز میں کھلاڑے کوئی چار سو <سؤال> سو بیس کھلا کے لایا پھر جو ہے تو اس کے بعد تیسری مسلط ہوئی ہے سب سے اللہ یہ مشہور کے زمانے پر ہوئی ہے اور اس پہ ماں اور عبر احمد لا ہے موجود احمد لا جائے ماں عیبر احمد آپ کے لیے کوئی اور ان کو میں کرنا چاہتا ہوں ان کا دکھ کرنا جو ہے ہو سکتا ہے لڑنا پڑے ان میں واجب ہے کہ سرکر گز کر ان سے نکلنے کسی بھی آدمی تازی پر میدان ملتی ہوئی ایک آدمی آج آدمی دوڑ کا بچہ ہو کو کھا کے لئے جیسے بدلا اور واقعی تھی تو کتنی کامیاب جانب اور مجھ سے پسندی ناموں اسپش کرتا ہے کو بات کی جاتی ہے ہر چیز ہر گھر بار جاتا گھر بنانا فرش بنانا سبر کرنا گوڑے پر کرنا हर चीज अजीब ने कहाबानी मदद करने का याद है सारा किया ये भी कामयाब में होते जलत थी उस नतीजे में صحیح کر دے گی اسی محسوس اور اسی ساتھ ساتھ اس میں جلد ہم نے صحیح کر دیا گیا اس جیل کے دوران انہوں نے مارکیٹ اللہ ختم کیا ہے کھو کیا ہے فور فوز کے بعد انہوں نے ہے کہ اسی طرح کی مسئلہ جلد جان جا کر ہوتی رہی ہے اسلام میں بات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اوسار کو عوام بہت سلسلے رہے دوست نتیجہ یہ ہوگا ایسے کمزور ہو جائیں گے کہ جا سب کو اس کا لے لیں یہ فی الحال اتنی کمزور کر دیں گے اس کا پروج ہے اور اگر آپ کے پاس سو بھی اتنی ہے ستر کی ہے تو ستر بھی سے وہ ہو کے ان میں اور اسکل ندی میں والا ہے تو پہلے ستر کے وہ الفاظ روپئے یادگار کے طور پر ہوتے ہیں کہ یہاں پر جاتی پور اور سر یوجا کرنا جائے جو ہوتا جب جبکہ آخر میں بند ہے افرے ثابت ہو جائے بہ باہ ابرے بوا پر اعلان کر دیں کہ میں آج کا ریشو ہو گیا آج کا اس میں سے سورج جگہ کرنی پڑتی ہے ورنہ سے پہلے سب جانا پہنچانا کوشش کرنا جگہ جگہ پر پولیس طبقہ کام کر کے بجا بنا کر اس چیز کو ناپ کرنا آپ تو کہنے سننے سے تبدیلی کرنے سے سمجھانے سے کیسے ہو جائے گی ہمارے کی بات ہوئی تھوڑا راجیوں پر بیٹھ اچھو تک بیٹھ اچھوڑا کوئی سمجھدار آدمی گھری آدمی سے کہیں بھی نہیں آتا لما آئے پائے تب اور لوگ آئے پر آئے سبھی جب کیا ہوا تو اس سے رفیق دربر ان کے مائرینگ معیشت اور ماہرین گزاریاں وہ ہو گئے اور مباحثہ الباعت اور تھوڑے شریف اور جلد ادم اقدار کا یہ حاضر ہوا تھوڑے شریر بات اور نام پر اللہ خان سن اللہ خان کے بعد کو تبدیلی کہ بہت ادم بہت اصل آپ آپ کو بات کریں گی لائی شا سر لوگ کیا کرو گے اور کیا آپ کو کیا کروا رہے ہیں مگر بنا ہوگا اور پورا ایک دن بنا کر افسان کے باقی جو اس کے ہاتھ میں سرد کیا کریں دو گروپوں نے کام کیا ہے ایک شخص احمد روزی کا مطلب سرد مزید اور ایک دلی کسی کا مطلب کام کیا ایک مزید اس مسئلہ ہے گرام وہ کو آوام اس کے اکڑوں میں میلوں میں اس کے ادارات میں سارے اچھا ہو طرف ہے بہت اچھا بہت بڑا مقام جو تھا شخصیت انہیں کام شروع کیا اور غریب کسی کا ہم وہ کام کرنے کے بہت زیادہ ریٹ دیا ہر کوئی شادی ادار نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے پریشان لیکن اس کے بعد یہاں خود اب فیصلے بہتری ماں جاپ دیکھ جات کو دعا کروائی کروائی بٹا جانوی جنوبی کا نام کری کا نام کو ملک جھیل ہے جیل ہے جھیل کے راتے آواز کی سنپٹرا کی اور کمرے جیسی آباد میں جیسے کہ سنکٹ ہے اور بعض میں ایک بڑی خوبصورت بڑے سورج کی مسئلے بنائے مفے بنائے اس میں داردول بنائے اور وہ داردول خرید کے سیزا کر ہے اور یہ جاؤ خرید تمہارے لائف کوئی ہو پورا یہ ہے کام یہ کرو گے کہ میرا ایک جاتے ہوئے یہ دربار میں رہے گا نو رقموں میں سے ایک اور آپ کا تو پوچھنا کہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے زرگ ہیں اس علیم یہ آپ کے دربار میں رہے گا اور میرا بچے لطیفہ گوئی ہنسی مزاح کچھ کے کراتے آپ سے اپنے آپ کو دکھائے رہے گا دربار میں اور کوشش کریں گے اس پر اعلان کروائیں گے کہ ہندو ہو کیا ہندو بس نے کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جو کوشش کرتا ہے اس کو نہیں کریں مانگی سے بل جو ہے جو بھی کو لے کر آئے جو بھی دربار ہے منت سپا اس طرف سے گھٹکا بارا زمین کے اندر تو مو تھوڑی جی زمین میں ستر ہوں میں پھر اس طرح سے اور جو بس دکھایا آج کر بار باہر جائے گا کم سے اگر جائے گا ان کا پروگرام تھا کہ آج ڈوبی کے ہاتھ کرنے کے لیے انہوں نے اب میں اتنا غوری کرام کو میں کٹوڑ کر اور ملیش جی صاحب دربار موقعات نکلے ان کو نہیں روک سکے اگر دہانوکے گئے اندر صاحب آپ دربار چل رہا ہے ہندوستان کیا ہے کیا بات کی بات ہے اور آپ جو ہے اپنی جگہ پر ہے دربار بنایا ہندوستان کیا ہے چلے گئے دربار سے جب پہنچے ہماشے ہوئے ہیں جو بھی میں کیا کر رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں اسے مندر پڑا اور زمین نکالی ہمارے بات باہر بیٹھا اور نئے کو بھاؤ پھینک لے سکتے ہیں تو یہ بہت ساری ہیں یہ بات پر میں جا رہا ہوں ادھر نام کیا مسجد مختلف کام کرنے لمبوں کا بڑا کام کرتے کرتے کرتے وقت رشتہ داروں میں پنجلوں میں وہاں میں اتنا کام بھی کر دیا کہ درمیان مٹر بیٹھا ہوا ہے اور چاروں پر ساتھ مٹو جو ہے وہ ان جبا کو جانگی تک پڑھایا جانگی بہت گوگر و شاعل کے سجا کی دربار کو بڑھائے گئے دربار کو آج نے نہیں کیا سجا کیوں نہیں کیا سروس اور جانگی نگر کو جان گوال میں جی مرا ماں میں سارے ڈاکٹروں نے میٹنگ جگہ آ رہے ہیں اور بادشاہ نے گرم میں ہوئے ہیں وہ صرف جاگرک کو سما رہے ہیں ہم کیا رہے ہیں جرمیوں کے گرمی اضافے جہانگیر جا کا کشمیر ناو کے پاس میں جگہ لگا مادو خام نے اس کو گرفتار کرا بادشاہ نے ہم کشمی کا مزیدانے کو ہم کو ہم نے کہ کرو یہ کشمیر فوج بھائی میرا وزن سا بیٹھے چلا گیا یہ چلا گیا کہ اس کو وہاں جڑی پڑھ کو اس کو جیسے بیٹی کو حضور وہاں یہ واپس آیا واپس آ کر اس نے باتی مانگی احمد حریم احمد سے ویت ہوا اور اکبر گلی اس کا خاتمہ کیا فریش کا ناخ کیا اور کے بعد میں جو ابر کے واقعات ہیں اس میں اس نے جان کے قدر کیسے کرنے کے لیے اپنے آپ کے مطلب کیا ہے یہ اس سے بات کی اور مانگنے والے لوگ کہتے ہیں جس طرح کے شکلوں پر ہمارا نام ہوتے ہیں ایسے جہانگی ہی کی شکل پر نام لگتے ہیں جیسے مذہبی اشوالی کی خریدی کی بچ اور اس وقت ہندوستان کا بڑا پورا ہندوستان پورا پاکستان پورا افغانستان اور فرغانہ ساتھ لوگوں کی فرغانا سکتی ہے جاؤ میں جو بتا تھا وہ لائبریل سے لے کر پرگان تک ہونے اتنے بڑے علاقے میں اتنی مضبوط فوج کو اس کے ساتھ ٹرائے پڑے اپنی گاؤ اللہ اپنی فوج کو آگے سکوا دیں والے بائیں ہم نے میں آپ میں کہیں چھ بٹ پر ہی میرے گھر میں خود اس کا وفاد میں سنا میں اپنے گھر کی تعلیم سے لکڑی کھڑنے کے لیے کیا سارے جو بازار میں وہ چلے گیا سب تھوڑا کھڑنے کے لیے کیسے سابق مچھلی بھی کرتا ہے سارے بلال بچے بنگال کے بات ہوتی ہے میرے بیٹے کو میں نے ٹھیک ہے بہت محسوس نیچے ہوئی ہے اس بات نہیں مجھے سمجھنا اس بات میں محسوس میں کسی جگہ مجھے خیال رکھا کہ یہ ہے تو وہ وہ اب یہ بات کر ہی تھا میں اور प्रसन्नका है कि बस वेपास किया जाकर सही बात है उस पसवा ईमान के मकाम पर फैल है और तू आएंगे پانی سال ٹھیک ہے نا ہم سوا کے مقام والے جگہ دماغ کے سلا اپنی خدے ضرور میں رہتا ہے اور آپ کو جاری انسانی ہے مجھے بیتا ہوں مرولہ پیڑا ہو چاہے مال خریدتا تھا اور مال بیٹا تھا اور یہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے صاف سکتے کے میں میں دیکھا سو مہینے بازار کا ساموشیے خیر ہم پیزا گئے چلا گیا اس کے لاکے جب پہنچا اس سہسانہ بھی بات کہ یہ ہمارا مال ہے یہ یہ چکیاں ہیں یہ چوکیاں ہیں اتنا ہمارا میں یہ کر کہ سیدھا بہت بات ہوئی ہے باتیں کرتی ہے تو آپ بتا کر بجلی میں ہی کہتی ہے ہماری چیزیں رہتی بھائی ہوا ایسا میں یہ کر رہا کہ جتنی باتیں کروں گا اسپشٹ میں ایک دن کو دو چار باتیں کر کے مہاراج میں نے بات کی بوتھی کیوں نہیں ہے مجھے کیا ہو گیا کہ بوت بھی کیوں نہیں ہے کون سا دراصل ہمارے درمیان ایک کیمبر ہے اور اس کی نمبر نے ہمیں گزارا سے ٹکٹ میں نے آپ اپنے اپنے چیزوں کے خوبیوں کی جان کی کی مرضی آپ کیا خریدنے مرضی آپ کی آ جائیں میں نے تھوڑا دیکھ لیا پھر آگے کیا تصویریں کرنے کی میں ایک پیر پڑا ہوا تھا وہاں پر بیلا کرنے کا بھی اصلی پرست یہ درمیانی یہاں میں دیکھ کر رہا تھا جو تصویریں دکھائی تھی وہ ابھی تین سو روز سے آج کی ایک چکر کے میں سمجھ لیا اسلام کیا ہے اور اسی پہ دار ہے کیونکہ بازار کا نام کر کے پڑتا جو انسان کو اپیل کیے سب کھوڑ پڑ تو وہ زندگی کے وجود میں آئے پہلا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پہلا چھوٹا پل اور بازار کا انجام کیوں اور انتظامیہ تری ابھی ساری ایکسپیریئنس اور اس خبر کا شریک سات سے کروڑ دور میں جائے گی تو پانچ کے لوگ گلاب الا کر اپنے علاقے کے اس کام کو بھی کوئی چرتن نہیں ہے جو پہلے ہم کو چرتن نہیں اور بعد میں پہلے کا قریب لداخی کے بھیا ہو رہے وہ گرو دھرم لال کے کئی سارا زندگی میں تھے پندرہ سارا زندگی ہے وہ ڈاؤ دھل لال اور اس طرح چھٹنا سبزی جو ہے اس پر آٹھ سالہ زندگی میں سب سے مرد کیا ہے اور آٹھ سال میں بہت فٹال ہوئے ہیں اور روز مرہ <divorce> کی ساری زیادہ زندگی میں ایک ہزار تین سو کے قریب آدمی مارے ہیں جس میں سے جو سات آٹھ سو جیسے بار ہیں دو تین کیونکہ آپ نے بہت کی ترقی دی تھی کی دی کہ سے کم مسائل کے استعمال سے کم سے کم آدمی کے ضائع ہونے سے عظیم نسائل چل جاتی ہے اور فوج والوں اس طرح کی منسٹیگی کامیاب کی کرنے میں ہوتا ہے جو کم مسائل ضائع اور کم آدمی کے ضائع ہونے تحت نتائج حاصل کرتا ہو مدد مطلب گرما پاؤں میں مطلب خطر کیا بغیر گڑے خطر کیے ایک تصویر سے کہہ رہے ہیں کہ مدر گہرا ڈالا ہے کچھ کو بے بس کر دیا اور لڑے بڑا ایسنا وزی کا نام بوٹر کیا اور روزہ جب جلو کے بادشاہ ہم لا رہا تھا اس کو ایک آدمی کے بڑے بڑے تھا ہوتا ہے دور دراز درائی علاقے سے جا کر ثبوت جس میں کہ آگے پڑاؤ ڈال کر رہا پانی کی, کی سپلائی اور برادری کے سپلائی اور ساری اور آپ کو مان کر پورا علاقے جا کر لگ بھگ بورڈ نکال سکے اس میں آ کر سفائی کھانے پانی بھی کیسے کرے گا بڑھا بھی کیسے کرے گا امن مان کیسے کرے گا بالکل بھاشا تھا جیلوں کے ہاتھ وقت انداز کا اس کا لڑنے کا انہوں نے باشد رمبید تھا ایس پی نے بڑھا دیا گنجائش کیا تو آپ تھوڑا سا دھیان کے واپس اس کو میں سب سے سیل کو پڑھا چلا بڑی بڑی بڑی اس میں جن لوگوں نے سیول پر اداروں سویدھان بھون تو ادیب ہوئی آدمی کے لیے پچیس کا سامان کو لے کر بے چڑھے آگے بڑھنا پرائی کریں اپنے خدا. جاو خدا پر خدا. کیا. کیا سرے بات چیت کریں کیا جائیں پھر ایک بات آ گئی تھی چلو گھر پرلاتے ہیں تو کو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تاریخ راجستان میں کامیاب ترین تاریخ جو ہے تبدیلی کی بات کی بابل ان کا اور حالت اور بالکل ماننا پڑتا ہے ایک چلا ضروریات خود بڑے پائے کے حال بڑے پائے کے بری بڑے پائے کے آرے ساری واپس ساری گرس وہ اپنی فٹر کو لے کر اس وقت کے بڑے بڑے لڑا کے ساتھ میں جاپن کے لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گلتی پر تو نہیں اگر میں غلطی پر ہوں تو میری رنوائی کر لیں میری کسی کا بتاؤ ہوئی یہ اس کو درست کرنا ہے اور میں سبھی طور پر ہے اس سکھائی کرنے کے دیکھنے کو شروع ہو گئے تاکہ ان کا ان مذاکرات میں کسی کھیتی میں ہے جس کو سور کے بڑے جانا چاہیے تصویر کو پیش کیا کروائے بہت بڑی تصویر ہو رہی ہے ان کے پاس جا کر ساری تصویر کو نکالنے کیا ہے تو جب سب نے کہا کہ ہاں آپ وہ تعلیم لکھلا رہے ہیں کچھ فائدہ کیا ہوگا اس سے نقصانات خطرات میں تب چلایا اور آج میرے گھر دو دن چار دن میں بھی تعریف کتاب ہے بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب لکھ ہے کر نہیں بیٹھو تو بس غلط ہوتی بچہ تھا کہ پوری غلط بنتی غلط ہے تو گزرے گیار ہمارا ہونی تو نہیں کہ اگر آپ سوتے ہیں تو بتاتے نظر وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر چارتا کے ساتھ ہندو شہر سب کی نماز پڑی ساری رات میں بھارت منظر اور امداد میں اس نے ایک ہر بار ریز کیا ایک بار دن مختلف کیا ایک بار رات مقصد کیا ایک بات کر ایک مہینے میں ایک ہر بار کرتا تھا وہ کوئی لایا جاتا رویش جو ہمارا ڈرائیور کی بڑی بدوستی ہوتی ہے جس سے بڑے لڑ رہے ہیں اور اس سے بڑھ بڑی بدوستی ہوتی ہے اس کے چھوٹے بڑوں سے رابطہ کر کے ان سے راجما لیں اللہ بادشاہ کی تصویر